عز اللہ حمضی و ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے صاد و القرآنِ ذکر ساد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بن اللہ کافرو بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت وہ تکبر میں ہیں و شاق اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں مہلک نام قبل من کرن کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے زمانوں میں سے فنادو تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا فنادو والا انہوں نے پکارا نہیں تھا اس وقت ہینا مناس بچ کر نکلنے کا وقت وہ عجیبوں اور انہوں نے تعجب کیا انجا ہوں کہ آیا ان کے پاس منظرمنہ ڈرانے والا ایک ان میں سے وقارل کا اور کہا کا پھر انہیں ہادھا کذاب یہ جادوگر ہے جھوٹا اجائل آلحاطہ الحدہ اس نے الہوں کو بنا دیا ہے ایک ہی الہ ان ہادہ لشعی الحرجاب یقیناً یہ انحادہ بے شک یہ ہے لشعی الم چیز بہت عجیب ون تل عقل اور ان لوگوں کے سردار گئے چل پڑے انمشو کہ چلو وسب رو الحاط اور صبر کرو یا ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر ان نا یقیناً یہ ہے لاشی ان کوئی چیز یوراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے معسم نا بادہ فلم تل آخیرہ ہم نے نہیں سنی یہ اس کے بارے میں کوئی بات پل ملّتآخیرہ آخری ملت میں انحادا نہیں ہے یہ الق طلاق مگر گھڑی ہوئی بنائی ہوئی بات اور ان ضلع علیہ دکر کیا اس پر نازل کیا گیا ہے ذکر ہمارے درمیان سے بل ہم فی ذکری بلکہ وہ شک میں ہیں میری نصیحت سے بل بلکہ لمبا یذوقوا عذاب انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا دم خزائن رحمت ربک کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیری رحمت رب کی رحمت کے العزیز البہاب جو سب پر غالب ہے بہت عطا کرنے والا ہے عملہ عمر کس سماوات کی کیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی و ماں بینہ ہمار جو ان دونوں کے درمیان ہے پھل یارتقو فل اسباب تو وہ چڑھیں سیڑھیوں میں اوپر ما ماہالی کا مظومن یہ لشکر ہے لشکروں میں سے محزوم من الصاب جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے جن لشکر ہے باہ منالی کا جو اس جگہ محضومن شکست کھانے والا ہے من الاحزاب لشکروں سے قصبت قبل ہوں جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے وعادن اور قوم عاد نے و فرعنوں اور فرعون نے و ذوال اوتاد جو کہ میخوں والا تھا وہ سمود اور سمود نے و قوم لوتن اور لوت کی قوم نے و اصحاب العکا اور ایکا والوں نے الٹی ہوئی بستیوں والوں نے اولا کل یہی لوگ وہ لشکر ہیں ان کلن الا قبر رسولہ نہیں ہے ان میں سے ہر ایک بغیر اس نے جٹلایا رسولوں کو فحق کا پس سچ ہوا یا واقع ہوا میرا عذاب ما انضر ہا نہیں یہ انتظار کرتے اللہ مگر صیحتا واحدہ ایک چیخ کا مالا بن فواب جس کے لیے نہیں ہے وقفہ وقالو اور انہوں نے کہا ربا نا اے ہمارے رب اجلانہ لنا قطانا جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ قبل یوم الحساب حساب کے حساب سے پہلے حساب کے دن سے پہلے اسبر علامہ یا قلونہ صبر کار اس پر جو یہ کہتے ہیں وز پر اور ذکر کر ہمارے بندے کا دابودا دابود کا زلآتی جو ہاتھوں والا تھا اناحو اباب بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا مسخر کیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ یوسف بہنا وہ تصویر بیان کرتے تھے بلاشیول اشراک پچھلے پہر اور سورج کے چڑھتے وقت وہ تیرہ مشورہ اور پرندوں کو بھی جب کہ وہ اکٹھے کیے ہوتے تھے کلو اواب سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے وہ شددنا ملکہ ہو اور ہم نے پختہ کیا اس کی سلطنت کو اس کے ملک کو وہ آتینہ الحکمت آ اور ہم نے دی اس کو حکمت و فصل الخطاب اور فیصلہ کن گفتگو وہ العطا کا نبا القسمی اور کیا آئی ہے تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر اس تصور محراب جب وہ چڑھ گئے محراب پر اس داخلو الا دا جب وہ داخل ہوئے داوت پر فاض عامل تو وہ ان سے گھبرایا قال انہوں نے کہا لا تخف نہ ڈر حسمان بغا بادون بعدن دو جھگڑا کرنے والے ہیں بغاوت کی ہے ہمارے باد نے بعد پر فح کم بین نا بالحق پر فیصلہ کر ہمارے درمیان حق کے ساتھ والا تشت اور نہ تو زیادتی کر وہ دینا الا سوا اس سے اور ہماری رہنمائی کر راستے کی درستگی کی طرف انادہ اکی بےشک یہ میرا بھائی ہے لہو اس کے لیے ہیں تس عمسونا نہ جتن ننانوے والیا ناج تن واحدہ اور میرے لیے ہے ایک دمبی فقالہ تو اس نے کہا اک فل کفیل بنا دے اس کا مجھے وہ اجزا نی اور اس نے سختی کی زیادتی کی میرے ساتھ فل خطاب بات میں قالا قد ظالم کا تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر بیس عالی نع جاتی کا اعلان ہی تیری دمبی کا سوال کر کے اپنی دمبیوں کی طرف وا ان کثیرم من الخولتا اور یقینا بہت زیادہ شراقت والے لا یبغی بعضهم علی بعضن البت بغاوت کرتے ہیں ان کا بعد بعض پر اللہ دینہ آمان و امر اس مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے و قلیل اور وہ تھوڑے ہی ہیں و ذن اور گمان کیا دابود نے انت ناہو کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے پھنستا غفار ربا ہوں تو اس نے اپنے رب سے استغفار کی وقرہ را کے ان اور گر گیا رکو کرتے ہوئے وہ انا اور اس نے رجوع کیا فا غفر نا لاہو ذالی کا تو ہم نے بخش دیا اس کو یہ و ان نہ لاہو اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لز الفا البتہ بڑا قرب ہے وہ اس نما اور انجام کی اچھائی ہے یا داغود اے داود ان جلنا کا خلیفہ تنفیل ابھی بے شک ہم نے بنایا ہے تجھ کو زمین میں خلیفہ فح کم بین ناصب الحق فسطو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ولا تتبعي الهوى اور نہ تو پیر بھی کر خواہشات کی فیو بالله عن سبيل الله پس وہ گمراہ کر دے گی تجھ کو اللہ کے راستے سے ان الذين يضلون عن سبيل الله يقينا وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے لهم عذاب شديد ان کے لیے عذاب ہے سخت بما نسو يوم الحساب اس وجہ سے کہ وہ بھول گئے حساب والے دن کو حساب کے دن کو ما خلق سما اول اور باقلا اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو باطل اللہ ددینہ کفارو یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پفر کیا فغیر الدینہ کفارو بینار بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پخر کیا آگ کی امندینہ امن امیر الصالحاتی کیا ہم کرتے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی یہ کل مخ دینا فی ال زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح اب نجعل ار المتقینہ کیا یا ہم بنا دے پرہیزگار لوگوں کو کل فجار غنہگار لوگوں کی طرح کتاب انزلناه الیکا کتاب نازل کیا ہے ہم نے اس کو تیری طرف مبارک برکت والی ہے لیت دبرو آیاتہ تاکہ وہ غور و فکر کرے اس کی آیات میں ولیتذکر الالباب اور نصیحت حاصل کرے عقل مند وہ ابنا لہ داوودا اور ہم نے وہ ابنا لی داوودا سلیمانا اور ہم نے عطا کیا داوود کو سلیمان نعم العبد وہ اچھا بندہ تھا اِنَّهُ اَوَّاب بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ جب پیش کیے گئے اس پر پچھلے پہل شام کے وقت اَسْخَافِنَاتُ الْجِيَاد تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے۔ فَقَالَا تو اس نے کہا اَسْخَافِنَاتُ تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے الجیاد تیز رفتار گھوڑے فکالا بے شک میں نے پسند کیا ہے حب الخیری اس مال کی محبت کو عن ذکری ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے حتیٰ توارت بالحجاب حتیٰ کہ وہ چھپ گئے پردے میں ردو ہا علیہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ خاتافق کا مسحن پس وہ شروع ہوئے ہاتھ پھیرنے لگے بسروکی وال پڈلیوں اور گردنوں پر ولقد فت سلیمانہ اور بےدا شبہ ہم نے آزمایا سلیمان کو وہ القینہ اعلی کرسی جی اور ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر جسدن ایک جسم فلم اناب پھر اس نے رجوع کیا بغی لأحد من جو نا ہو کسی ایک کے لیے کالا کہ ہم نے مسخر کیا اس کے لیے ہوا کو تجری بھی وہ چلتی تھی اس کے حکم سے روح ان نرم اصاب جس جانب نے کیا اور شیطانوں کو کلا بن نا ہر بنانے والے کاریگر اور روتا زن غتا لگانے والے کو اور دیگر دوسرے مقررینا بندھے ہوئے پھر زنجیروں میں حالا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے فمنن پس احسان کر او امسک یا روک لے بغیر حساب بغیر حساب کے وہ ایندنا ہو اندنا اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لاز الفا البتہ قرب ہے وہ رسنامہ آب اور انجام کی ٹھکانے کی اچھائی ہے اچھا ٹھکانا ہے ودر ابدانہ ایوبا اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو شیتانو کے بے شک چھوا ہے مجھ کو شیتان نے بین آگاب تھکاوٹ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اور بھی رجلی کا لگا اپنی اپنے پاؤں کے ساتھ حالا مغتصلن یہ غسر کرنے کی جگہ ہے باردن تھنڈی وہ شراب اور مشروب ہے پینے کی کے لیے فوہبنا لہو اہلہو اور ہم نے عطا کیا اس کو اس کا اہل ومثلہم معاہم اور اس کی ساتھ اتنے اور بھی یا اس کی مثل رحمت ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ذکرہ اور نصیحت کے طور پر لئول عقل مندوں کے خوشب بھی یدی کا ذکر اور پکڑ اپنے ہاتھ میں تنکوں کیا ایک جھاڑو پھزر پہ پس مار اس کو والا تحنس اور قسم نہ توڑ انا وجد نہ والا نعم وہ اچھا بندہ ہے بے شک وہ عبادانہ اور جاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم و اسحاق و یعقوب ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو الدی بل ابسار جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے گھر کی یاد ہے وہ انا اور بے شک وہ آئندہ نا ہمارے پاس لبن المستفین الخیار چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے ہیں ول کرسما عیلا اور یاد کر اسماع عل کو ولیسا اب ادلقفلی اور یسا ارزالکفل کو کفل کو و من الخیار یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے آذا ذکر یہ ذکر ہے وہ ان اور بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے لفظ ٹھکانے کی اچھائی ہے یا اچھا ٹکانہ ہے جنات یادن ہمیشگی والے باغات ہیں مفتحتن لہوم الابواب کھولے گئے ہیں ان کے لیے دروازے متقین فیہا وہ اس میں تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے یدر افیحہ وفاق وہ گے اس میں پھل کسیرہ تن بہت زیادہ شراب اور مشروب اطراب اور ان کے پاس نکاحوں کو نیچے رکھنے والی اطراب ہم عمر عورتیں ہوں گی ما تو عدونا یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو لیوم مل حساب حساب کے دن کے لیے ان ہادنا بے شک یہ ہمارا رزق ہے نہیں ہے اس کے ختم شک سرکشوں کے لیے ٹکانے کی برائی ہے یا برا ٹکانہ ہے جہنما جہنم ہے یس وہ اس میں داخل ہوں گے قبی اصل تو وہ بہت برا بچھونا ہے ہاذہ یہ پھل ہو وہ اس کو چکھیں گے ہم چکھیں گرم پانی ہے و غص اور پیپ وہ آخر امن شکلی اور دوسرا اس کی, کا ہم اس کی شکل سے ازواج کئی قسمیں حاضہ فوجن یہ فوج ہے ایک گروہ ہے جو کہ گھسٹا چلا آیا معکم تمہارے ساتھ لا مرحبم بیہم نہیں ہے ان کے لئے خوش آمدید انہم بے شک وہ سال نار آگ میں داخل ہونے والے ہیں قالو انہوں نے کہا بل انتم لا مرحبم بکم بلکہ وہ کہیں گے نہیں ہے تمہارے لئے کوئی خوش آمدید انتم تمقدم تم لنا تم ہی اسے ہمارے لیے آگے لائے ہو فل قرار تو یہ برا بری ہے جائے قرار برا ٹکانا کار انہوں نے کہا ربنا ہے ہمارے رب من قدمہ لنا حاضہ جس نے ہمارے لیے یہ مقدم کیا ہے عذابا ضعفا عذاب فنار اس کو زیادہ کر دے عذاب میں دگنا دگنا عذاب دے فن آگ میں وقالو اور وہ کہیں گے مالنا کیا ہے ہمیں لانا را رجالن نہیں ہم دیکھتے آدمیوں کو کنا نعدوہم ہم شمار کرتے تھے انہیں من الاشرار برے لوگوں میں اتخذناہم سخریاں کیا ہم نے انہیں مذاک بنائے رکھا امزاغت عنہم الابسار یا ان سے آنکھیں پھر گئیں اِنَّا ذَلِكَ لَحَقٌ بے شک یہ حق ہے تَخَاسُمُ اَحْلِ النَّار جھگڑا کرنا آپس میں جہنم والوں کا پل کہہ دیجئے اِنَّا انا آنَا بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں وا ما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالی الواحد القہار جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں اور زمین کا وا ما بینهما اور جو ان کے درمیان ہے العزیز الغفار غالب ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے قل کہہ دیجئے ہوا نبؤن عظیم یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ان تم ان تم اس سے اعراض کرنے والے ہو ما کانا لی من علم بن ملا نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملا اعلیٰ کے بارے میں اونچی مجلس کے بارے میں اس یک جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں ان یوہیا مگر اس تارا رب کا علم کا تی جب کہا تیر رب نے فرشتوں کے لیے انی خال بشر بے شک میں بنانے والا ہوں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے فضا سب تو جب میں اس کو برابر کر لوں پورا بنا لوں وہ نفقت ہی مرو ہی اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح فبو ساج دین تو تم گر جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے فاجد المال کا تو پس فرشت سب فرشتوں نے اکٹھوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے اس تک تکبر کیا واقعہ من القافرین اور ہو گیا کافروں میں سے کالا کہا یا ابلیس اے ابلیس ما مانا کس نے تجھ کو منع کیا انتس جدا کہ تو سجدہ کرے لما خلق تو اس کو جس کو میں نے پیدا کیا بےدی اپنے یا اپنے دونوں ہاتھوں سے از تک برتا کیا, تکبر کیا؟ ام کنت من العالین یا تو ہے اونچے لوگوں میں سے قالا کہا انا خیر ہوں میں اس سے بہتر ہوں خلقتا نہیں من نارن پیدا کیا ہے تو نے مجھ کو آگ سے و خلقتا ہوں من تین اور پیدا کیا ہے تو نے اس کو مٹی سے کالا کہا فخر جم پس نکل جا اس سے انا کا رجیم بس بے شک تو مردود ہے وہ ان علیہ کا لانتی اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے اللہ یوم الدین قیامت کے دن تک بدلے کے دن تک کالا کہا ربی اے میرے رب ف انظر نے الہیوم پس مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے کالا کہا فنّا کا ملل منظرین بس بے شک تو مہلت دیے گیوم میں سے ہے اللہ یومقت المعلوم مقرر وقت کے دن تک تعلیٰ کہا حبی بزاتی کا تیری عزت کی قسم لوبی نہ اجمعین میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا اللہ عبادہ کا منحب المقلثین مگر ان میں سے تیرے بندوں کو جو چنے ہوئے ہیں کالا کہا فلحق پھر یہ حق ہے و الحق کا اخون اور میں حق ہی کہتا ہوں لََ انّا جہنما البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من کا تجھ سے و من من آکا اور ان لوگوں سے جنہوں نے تیری پیروی کی من ہم ان میں سے اجمعین سب سے قل کہہ دیجئے ما اسالکم علیہ من اجر نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا و انا ان متقل فین اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے اندکرعالمین نہیں ہے یہ بگر نصیحت پر جہان والوں کے لیے والا تعالا منا نہ اور یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لو گے خراب نہیں آیا اے